پانچ گزلہ میرے الحدیث علماء عقیدے کے معاملے میں تو ان کا اتفاق ہوا لیکن جہاد کے معاملے ان کا اختلاف ہوا آخر وجہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ الحدیث علماء کا منہج بالکل واضح ہے سلف صالحین کا راستہ بالکل واضح ہے آپس میں ان کا اختلاف ہوا نہیں اس معاملے میں جو سلف علماء ہیں ان کا آپس میں بالکل اختلاف نہیں ہوا جنہوں نے اختلاف کیا وہ لوگ تھوڑا سا دیکھیں کہ کہیں ان سے غلطی تو نہیں ہوئی کہ انہوں نے سلف صالحین کے راستہ تو نہیں چھوڑا اس معاملے میں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاد ہو رہا ہے اور اپنے کو سلفی بھی کہتے ہیں تو ہماری صرف ایک گزارش ہمیں دیکھا ہے علما سلف میں سے کس نے کہا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں خود کش حملے شامل ہیں مسلمانوں کی خون ریزی ہو رہی ہے علماء سلف میں سے ایک کرام تو ہمیں دیکھا کس نے کہا کہ یہ جہاد ہے اگر نہیں آپ کے پاس کسی علماء سلف میں سے کسی کا قول تو پھر آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ حضیث علما آپس میں اختلاف ہوا اس طلف میں الحمد للہ جی تھے الحمد للہ اپنے اپنے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے اختلاف کیوں ہوا سلام و رحمۃ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے امتحان لینا اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے خیر میں بھی اور شر میں بھی والعاقبت عاقیبت عاقبت بھلائی کس کی ہے متقی پرہیزگار کی ہے اور امتحانات امتحان تو ہوتے رہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے